بسم اللہ الرحمن الرحیم مروسی السور فاذا دوں من الأجداد إلى ربهم ينفلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن ہر <تصفح> قسم دی خندو تنا تاریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہو لا ہے کہ جس سارے ہی وعدے سچے ہیں ایک بھی وعدہ ایسا نہیں کہ جہدے اندر کوئی شک کو صبح کی گنجائش ہوگی جس طرح دن تو بعد رات اور رات تو بعد دن دے اون اندر کوئی شک نہیں کیتا جا سکتا لے ہی اللہ دے کسی وعدے اور کسی فرمان اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور اللہ وحدو لاشریک نے فرمایا بھی ہے ایک سوالیہ انداز اندر ومن اصدق من اللہ کیلا اللہ تو سچی بات اور کی دی ہو سکتی یعنی سب تو سچی بات اللہ کی ہے جل شاہ ومن أَحْسَنُ من اللہ قیلا دوسری جگہ فرمایا کہ سب تو بہترین بات اللہ دی بات ہے او دنالو اچھی بات کدی ہو سکتی ہے سچی بھی اور اچھی بھی اللہ کرے کہ سانوں وعدے سے یقین آ جائے بات یقین نل بنے گی فرمایا لوگو اللہ دے وا دی سارے برحق جے فلا ت گر رن کم حیات دیکھنا یہ دنیا دی زندگی یہ و زینت یہ رنگینی اور رانائی فلا تغرنکم الحیات الدنیا کمل دنیا یہ دنیا کی زندگی تہو اللہ دے بارے اندر دھوکھا نہ دے جائے فریب اندر مبتلا نہ کرتے؟ وَلَا بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور مکار لگا کتے جل نہ دے جائے او دھوکہ نہ دے جائے اللہ خانو دنیا دے دھوکھے تو بھی بچا لو اور اس مکار دے فریب تو بھی محفوظ کرنا اللہ کے ایک بہت بڑے وعدے کا ذکر چل رہا ہے وہ وعدہ قیامت والا وعدہ آئے. قیامت منکرین ہر امت اندر ہر دور اندر ہوئے اج بھی موجود ہیں کافر سے کافر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قیامت کی منکر موجود ہے تیان ہوو کہ اے بات سن کے کہ مسلمان اور قیامت کا منکر اگر سانوں اللہ دے اس وعدے سے یقین ہوئے اللہ دے اس وعدے نو اسی سچا سمجھتے ہوئیے تو پھر جھوٹ بولیے کسے دوسرے نو دھوکا دئیے اپنا چڑ کے کسے دا مال سمیٹن دی کوشش کریے اللہ دی زمین تے اللہ دی نافرمانی کی نا ہو سارے اے اللہ کے وعدے سے یقین ہی نہیں قیامت تے ایمان ہی نہیں جی وجہ یہ سارا کچھ ہوگا اگر اے یقین ہوگی واجہ تل ارض وف کہ اے زمین دا چپا چپا قیامت جن گواہی دین واسطے کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ اے بندہ میرے تے کھڑا ہو کے بیٹھ کے چل کے لیٹ کے کسی تے حق اندر دوائی دے گا کہ یہ ہر طریقے ہر حالت اندر تینوں یاد کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو سکے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو کوشش کریا کرو नमाज जगह बदल बदल के पढ़ो जिथे नफल पढ़ दोनता दूसरी जगह से पढ़ो जिथे सुनत पढ़िया जे फर्ज किसी होर जगह से पढ़ो जमीन के जिने टुकड़ों से कयाम करोगे रुकू करोगे सजदा करोगे तशाहद अंदर बैठोगे कयाम के दिन वो सारे गवाह बन के तहे हाथ अंदर खड़े हो जाए इसे तरह जमीन के मुख्तिफ टुकड़े اللہ دے کے دے خلاف دوائی دین واسطے اللہ دی کی باردان کھڑے ہو جان گے کہ اللہ اے سڈے تے کھڑا بھی تیری نافرمانی کرتا رہا اے سڈے تے بیٹھا بھی تیری نافرمانی کرتا رہا یہ تے لیٹیا بھی تیری نافرمانی کرتا رہا اے سڈے تے چلتا بھی تیری نافرمانی کرتا رہا. اللہ علیہم کہ جان دے ہو تو کی مراد ہے یہ زمین بوجھ انسان پا رہے نے قیامت دن یہ سارے بوجھ زمین اگل دے گی کی تھی اللہ رسول اللہ معلوم ہے یا دے رسول مککول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے تو دی تفسیر اور دی تشریح کردیا فرمایا کہ ٹکڑے جہ قیامت دن جو جو کچھ جس جس بندے نے سے کھڑے بیٹھے لے چلتے کیا ہوگا وہ اللہ نو دس گواہ بن کے کھڑے ہو جائے اگر قیامت یقین ہوگئے جی حالت نہ ہو گزشتہ سبق اس مقام اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن جس ویل اللہ قبر اپنی مخلوق نو گا ہر مخلوق زندہ ہو کے اپنے مدفن اور اپنے دفن ہونے کی جگہ تو اٹھے گی انسان نے فرمایا تین بڑے بڑے گروہ بن سک تین ہون ہونگیاں انسانوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے. کئی ہون گے لیکن ایک خاصی تعداد اندر جنہوں دیکھا جا سکے گا وہ تین بڑے بڑے گروہ گے ایک گروہ کا ذکر اختصاص نبروں چو اس طرح اٹھنگ جس طرح کوئی شخص نیند تو بےدار ہوتا ہے کہ اکھی اپنی اکی او ملتا ہوا اپنی وہ غفلت اور سستی جی, جی, جی تاری ہو جاتی نیند کی وجہ دور کر رہا ہوں بےدون نے فضائن فرمایا بغیر کسی گبراہٹ کے اور بے چینی دے وہ اپنی قبروں چو اٹھے کیونکہ دنیا کے انہوں نے یہ دسیا گیا تھی کہ قبر اس طرح گزرنی ہے. مرحلہ جس ختم ہونا ہے پھر تسا اللہ دی اندر حاضر وہ سارا نقشہ ان کے ذہن اندر ہے وہ اٹھے نے اپنے قریب ہی ایک بڑا خوبصورت جانور نظر آیا ہے جی خوبصورتی تو متاثر ہو کے او اے سوال کراوجو اس بات دے کے اے جاندے ہونگے اے بولنا نہیں ساری بات سمجھنی نہیں سی سوال کا جواب نہیں دینا آج دنیا اندر بھی کوئی خوبصورت عمارت نظر آ جائے کوئی خوبصورت فل نظر آ جائے کوئی ایسی اللہ کی سنعت اور کاریگری کا نمونہ سڈے سامنے آ جائے کہ آدمی دل کرتا ہے کہ میں یہ گلا کر سمجھ رہا ہوں انہیں بولنا دے نہیں میری بات سمجھ نہیں دینی مینو کوئی جب دینا تے نہیں وہ جانور دیکھ کے این خوبصورت گا جو دی خوبصورتی تو متاثر ہوگئے تو اللہ دے بندے کہیں گے ائی وہ شہی انتا تو کی چیز ہے تو بہت خوبصورت جانور ہے میں تیرے جیسا جانور پہلے کدی نہیں دیکھا تہ ہے تیرا کی نام ہے فرمایا وہ اپنی گردن چکا نہ ہوا سوال کرنے والے جی طرف اگے بڑھے گا جس طرح جانور اپنے مالک پیار کا اظہار پالتو جانور اپنے مالک کچھ ناز ادا دکھا ایسا حرکت کرتا ہے جہاں کر جو پیار رہا اور یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی دے جانور پال کے پھر گبا کریا کرو جس لئے ایسا جانور زبا ہوندہ ہے جنہوں کچھ مہینے پالیا ہوے کوڑ رکھیا ہوئے کہ وہ صرف جانوری زبا نہیں ہو رہی ہوندہ بلکہ بندیلی محبت بھی اللہ دی راہ اندر قربان ہو رہی ہے جذبات پر چھوڑی چل رہی ہے وہ محبت نل اچ کے لیے پردہ ہویا ادھے بڑھے گا گردن چکائی ہوئی ہو گئے گی کہ اس سوال کا جواب دے گا کہ تو کی چیز ہیں تو کی شئے ہیں تیرا کی نام ہے وہ پو گا اللہ دے حکم نال بول کے نیکیاں ہاں میں تیرے نیک آمار ہاں جہیں تنیا اللہ دے بندے آ میرے تے سوار ہو جا میں تیرے اللہ دی عدالت اندر تیرے اللہ دی بارگاہ اندر لے جا کز گا او شخص جنہوں قبر سے نکل گئی ایک بہترین سواری مل گئی اپنے رب دی کی اندر پیش ہوئے فرمایا ایک گروہ یہ گا جہے سوار ہون گے راہ کے دین سواری سے بیٹھے ہوئے ہون گے دوسرے گروہ اور دوسری جماعت کے بارے اندر فرمایا کہ بے شمار ایسے لوگ ہون گے جہے قبر چو نکل گیختے ہوئے چلانا ہوئے وا ویلا کر دے کی کارے ہوں گے یا کہہ رہے ہوتا نا مرتا یہ ہو گیا یہ بن گیا سانو ساری قبروں چن کٹ لیا اے تعجب اور حیرانگی دا اظہار وہ اس واسطے کر جدو مرے سن انہوں نے تو یہ یقین ہی نہیں سی سکو بے اٹھا گے دوبارہ زندہ ہوا گا سانو ق جو اٹھایا جائے گا یہ یقین اور ایمان ہی نہیں سا. بلکہ چھٹھا اور مزاق کرتے سنبیا کر سورا یاسیم اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ جو گلیاں سڑیاں ہڈیاں چک کے لے آگے کافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا کے اس طرح ہڈیا ن اپنی انگلیاں مل مل اکل کی گل کریا کر جیڑی سمجھ آ جائے جیڑی منی جی, جی من نہیں وہے یا رمیم ہڈیا جی گل گئی نے سڑ گئی نے میرے حبیب محمد یہ منکرین کہ آمد نواب دوبارہ او زندہ کرے گا جنہیں انہوں ادو بنایا جان کا کوئی وجود ہی نہیں سی کالے تو بنایا قرآن نے بڑی تفصیل سارا کچھ دیا ہل اتا انسان ہی نن لم سائی ام مزک اللہ فرماند نے وہ او متکبر اور مغرور انسان ساری زمین تے چلنے تے اکڑ اکڑ کے چلنے من لن يكن ام وقت کوئی بنایا قطرے پانی تو جا جسم نو لگ جائے تو بغیر غسل دے جسم پاک نہیں کپڑے نو لگ جائے تے بغیر دون دے, کپڑا نہیں, تو او دے چو بنے. تے فخر ذرا تو میں بنایا کچھ بنا سب فل ارح میں تیری ماں دے پیٹ اندر اصا ایک تھیلی رکھ دیتی ہے جدا نام ہے رحم تے تیری پیدائش سے تکبر اور فخر کرتا فرمایا انہوں نے جب دو ہزر جنہیں بغیر کسی نمونے دے, بغیر کسی سیمپل دے اے سارا کچھ بنا لیا اس جی. کیا او دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتا جن نے یہ مشین بنائی تھی وہ دی مرمت تے قادر نہیں واہو واہ بالکل خل کے ناریم کے نال یہ بھی دسیا کہ ان مخلوق دے ایک ایک فرد دا پتہ ہے مخلوق بھول نہیں گئی کافر اے کہہ رہے سن کہ این مخلوق لکھن سال کروڑ سال ہو گئے خدا نی مخلوق یاد کتنے رہنی باللہ. پھر اون نے ایک دفعہ موسا آئی ہوں موسا تنے رب کی کوئی سفت بیان کر جب آنے رب سے میں ہاں سب تو واؤ سو بلا آنا یہ دعویٰ سی نا سا تراؤن کا کہ سب تو بڑا رب میں اور اپنے وزیر نو بلا کے کہن لگا لِي يَا هَامَانُ سَرْحَ اللَّ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنا کئی منزلہ عمارت ایک بنا میں ذرا اتنے چڑھ کے تے موسا آ گیا میرا رب آسمان سے ہے میں یہ رب نو دیکھا تو صحیح کتنے اچھا کوششیں اس قسم کی ہوئی لیکن انداز ذرا مختلف ہے کہ رب کتھے جی ہے آوے تو آئے جگ زلم کرتے پھرتے ہیں زیادتی کرتے پھرتے ہیں جانا کھیلتے پھرتے ہیں پھر اے اپنے عمل نل یہ پہ رہے ہیں کہ جی کتھے رب ہے تو آ کے روکے سان ہے کتنے جی آئے نہختلف ہے کردار کو آمانو حالت مکان تکان مکان تکان مکان بنانا چلا جا کئی منزلہ عمارت بنا دے تے چڑھا. دے او الہ الہ الہ تے میں ذرا وہ چڑھا موسا میں موسا کے رب نو دیکھا کتنے یہ جانا آسمان تے میرا رب نہ ہو سکتا کہ لگا تیرے رب دی کوئی تعریف کوئی صف کوئی وہی خوبی بیان کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب اندر اپنے رب دیا دو شفتہ بیان کی فرمایا میرا رب وہ لا یز ربی ولا والا میرا رب کدی رستے تو پٹکیا نہیں کہ کدی بھلیا نہیں لا یزل ربی ولا والا اتنے بھی فرمایا کہ انہوں فرما دے بغیر نمونے دے یہاں پیدا اپنی ساری مخلوق دا علم ہے پتا ہے کوئی بھول نہیں گئی چیز چیختے ہوئے چیلنگ ہوئے چو نکل گئے کہ یہ ہوا مم بہ آسان کا دینا سان سڈیاں قبر چننے اب کوئی आवाज ائے گی ہاں ذا اے اللہ رحمان کا وعدہ ہے انہوں نے وعدہ کیتا تھا نا کہ قیامت ائے گا المرسلون আদম علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ 22 ہزار یا اس تو کم و بیش جننے پیغمبر اور رسول بھی آئے اوننے کے سچ کے حسی کے تیاری کر لو تیاری کر. چیخ دے اور چلان دے جس اپنی قبر نکلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں اپنی اپنی کبر کے قریب ایک بڑا ہی بدسورت جانور نظر آ رہے ایک روح ایسا ہوا ایک جماعت ایسی ہوگی قبر چو باہر نکلدیا ہی بڑی خوفناک شکل والا جانور قریب ہی خوفناک ہی محسوس تو کی چیز ہے پیچھے ہی رہو دور ہی رہو میم تیروں بڑا ڈر آ رہا ہے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھی اللہ تعالیٰ انہوں بھی قوتے دیں گے. وہ جانور بولے گا لوگ کسو تین پہچاند نہیں کہ میں کی ہاں میں او برائیاں ہاں میں او بے حیائیاں ہاں تو دنیا اندر کرتا ہی. میں آم آل ود ہاں انا اركب عليك میں تیرے پہ سوار ہونا ہے میں نو چک تے اپنے اللہ کو لے کے چل زرا دو گروہوں کا فرق محسوس کرو ادھر جواب ملا کہ انا عام ال صالح میں تیریاں لے گیا ہاں میں تیرے عام ال صالح ہاں اركب یا عبد اللہ اے اللہ دے بندے آ میرے تے سوار ہو جا میں تینوں لے کے چلنا عزت نفس آپ یہ تر جاب مل رہا ہے براہ میں تیریاں بے حائیں میں اللہ دیا کی ہوئی ناقرمانی جہاں وہ ہاں آنا ارکا وہ آلیک تیرے تیر سوار ہونا ہے مینو چک اور اپنے اللہ کو لے کے چاہو واہ سیرا تم بزرا بخرا نے کسی کا بوجھ نہیں جی چکنا اپنا بوجھ آپ ہی چک کے جانا پڑنا وسلم کے کہ اے دے دے سوار ہو جائے گا اے چلا رہا ہے لیکن اسی حالت اندر, اندر پہنچنا فرمایا کہ ایک لمحہ رکن کی کوشش کرے گا کہ یہ اب کا ایک انگارا ایسا نظر آئے گا اے محسوس کرے گا کہ اگر میں ذرا مزید رک گیا آت میرے جلا دے گی یہ چیخ کہ دوڑے گا, گا،, گا. گروہ ایک تیسرے بڑے گروہ کا ذکر کردہ ہو محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیختے ہوئے چلانے ہوئے کرتے ہوئے اپنی اپنی قبروں جس ویسے باہر نکلنے حالت اندر نہیں بلکہ فرمایا انہوں نے پہر اٹھے اٹھے ہوئے ہون گے سر تھلے ہو جس طرح بعض اوقات لوگ ورزش کر دیں پیر اچھے سر تھلے یوگا یا کی اس ورزش میں وہ قبر چو اس حالت اندر نکل صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس ویل یہ سنیا کہ وہ اس طرح قبر چکل گے اپنے چہرے کے بل چل رہے ہو حیران ہو کے عرض کی تھی اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر سے پتا نہیں کنا لمبا ہوچنا گا میدان محشر اللہ نے بنانا اے بنا یہ بہتر جاند ہے باس لوگوں نے میدان عرفات جہا ہے یہ میدان مخشر بنے گا نہ قرآن چ نہ حدیث کسی جگہ سے کوئی ایسی بات موجود یہ اللہ کے علم اندر ہے کہ کتنے بنے کنا لمبا سفر ہوئے گاج کی کیم شو نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او اپنے منہ اور چہرے سے چل کے کس طرح این لمبا سفر کرنی دور تک کس طرح منہ چل کے جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے اج سڈے پیروں چلن کا حکم دیتا ہوا ہے نا وہی اللہ او اس دن انہوں نے چہرے نلن کا حکم دے, دے. یعنی وہ اپنی حالت بدل نہیں سکن گے اس سے طرح پیر اتنے چہرہ چلے اور میدان مختصر پہنچے کتنی زلت اور رسوائی ہوگی فرمایا رستے چی اچیا کئی نیویاں جگہ آن گیا کئی جگہ تے کنڈے آؤ گے یہ حدیث کے الفاظ نہیں اچھی نیوی جگہ کنڈے والی جگہ پہلی جگہ فرمایا اتنے سے جو انہوں کا حال اور حشر ہوئے گا نا منہ چلیا جائے گا خون نکل لیکن اس چل کے میدان قیامت دن جس ویسے اپنے کو بلانا ہے نا تو اسی طرح ماںرذات ننگے اور براہنا آؤ جس طرح ماں کے گھر پیدا ہوئے جسم سے کوئی لباس کوئی کپڑا کوئی کچھ نہیں ننگے اور برہنا حضرت عائشہ رضی اللہ یہ ای آیت جس ویسے اتری ام المؤمنین نے سنی رضی اللہ عنہ کہ عرض کی تھی و یا رسول رسول اللہ اللہ اے مقبول وسلم سارے ننگے ہوئے ہو فرمایا آئشا کیا تو اے سمجھ رہی ہیں کہ او اس دن کسی نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی دی ہمت اور جلت ہوگی لیکن اللہ فرمانے نے اپنی مصیبت کی ایسی پی ہو بڑے بڑے گروہ بیان فرمائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوار ہو کے جا رہا ہے ایک سواری نک کے جانور نو چک کے جا رہے ہیں، ایک دے پیر منہ بل چل کے جا رہے ہیں. اس تو علاوہ کچھ ہوگا ذکر بھی فرمایا فرمایا بس ایسے بدنسیب ہوں گے کہ وہ خود اگے اگے جہ رہے ہوں گے دو دو میل لمبی ان کی زبان پچھے لٹ لٹکتی آ رہی ہو دو میل یقین آئے یا نہ آئے اللہ کے بعد سارے سچے چ بندہ اگے جا رہا گا دو لمبی زبان پیچھے لٹکتی چلی جا رہی ہوگان تڑھن گے پامال کر دکھاسی گئی من ہوں رسول اللہ صلی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بدنسیب لوگ ہونا حال ہوئے گا کہ دو دو میل لمبی زبان پیچھے لٹکی چلی جا رہی ہو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہونگے جہاں دنیا سے جھوٹ بولتے سن دروگ بولو غلط بیانی تو کم لین والے صبح بھی جھوٹ دوپہر بھی جھوٹ شام بھی جھوٹ رات بھی جھوٹ دلے بھی جھوٹ آؤ ہوں ذرا اپنے اپنے بان اندر باندھر چانکیے کہ کتنے ابھی تے جھوٹ نہیں بولتے یا اے پوری ذمہ داری حکومت نے دے تھی کہ تسی بولو جھوٹ ابھی نہیں بولتے تے بول ہی رہی وہاں تے کام جھوٹ بولنا ہے اسی کدو باز آئے ہیں اسی ادو رکے ہوئے ہیں اسی اپنے ہلکے چ جنا ہلکا ہے جن سارے اختیارات ہیں اتنے اسی بھی جھوٹ بولن تو باز نہیں اور تے ہوتے رہ گئی بات ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اولا مایا جنہوں کہنے اور سمجھنے ہاں وہ جھوٹ بول رہے یہ وی پترسی بھی ہو اللہ کا قرآن کچھ دس رہے ہے پیغمبر کا فرمان کچھ دس رہے ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول ہیں بڑے بڑے تریا والے کلیا والے جبیاں والے جھوٹ بول چلے گا قیامت دن یہاں جھوٹ بولنے ایک اور سلوک گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ماں جہی ہون گی اولا سو بد علماء ماں جھوٹے اولا اپنے آپ میں اولا ما ہیلاتے گے لیکن جھوٹے ہون گے غلط نہیں کرتے رہے ہون گے لوگوں غلط مسائل دستے رہے ہونگے لوگوں غلط فتوے دیندے رہے ہو فرمایا میدان محشر اندر قیامت کے دن فرشتیاں جہنم دی اگ دی لگام ہے نا علماء دے منہ تکی ہوئی ہوے گی کہ میدان محشر اندر انہاں نوں چکر لگایا جا رہا ہوے دی. لو دیکھ, دیکھ کے کہ جو ہے تے ਸਾڈے علامہ صاحب نے اے کہ ਸਾڈے حضرت صاحب ہیں فرمایا اے جھوٹھے لوگ ہون گے جن دی زبان پیچھے لٹک دی چلی ایا ایک ہو گروہ کا ذکر کیتا فرمایا وہ اپنی قبران چلے نکلنے چیف کے چلانے فالج ہویا ہوا مفلوج گے کھڑے نہیں ہو سکنگے اٹھ نہیں سکنگے چل نہیں سکنگے ذرا اندازہ کرو اسے حالت اندر میدان معاشر اندر پہنچنا پایا مفلوج فالج ہویا جسم حصہ بالکل ناکارا اور ختم ہویا ہو گیا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ رسول بے انصافیاں کرتے سن ظلم کرتے سن دوسرے ہک کھانے ظلم بے انصافی غلط فیصلہ کوئی آم آدمی بھی وہی سزا ہے تو جے کوئی کرسی عدالت سے بیٹھ کے کرے تو سزا مختلف ہو جن کرسی دیتی گئی ہے کہ تو تے بیٹھ کے انصاف کرنا ہے اگر ہوں فیصلے ہوتے نہیں فیصلے تو خریدے جانے دکھتے ہیں فیصلے دوڑ لگی ہوئی ہے جڑا پیسے زیادہ دے دے فیصلہ خرید لو فرمایا پالج زیادہ ہونگے یہ حرام خور ظلم والے دوسرے کے حقوق سے ڈاکہ مارن والے دوسرے نال زیادتی کرنے والے یہ نشانی اور علامت گی کہ یہ حرام خور اور ظلم کرنے والے لوگ مفلوج ہو کے اپنی اپنی, اپنی قبروں اللہ کی بار کا یہ اندر نشاندے ہی کر دیا ہوا خصوصی طور آپ نے آ فرمایا کہ اگر کسی شخص دیا دو ہوں ایک خصوصی طور پہ فرمایا اللہ نے قرآن اندر چار شادیاں اجازت دیتی ہے مسلمان. سورہ نساء اندر فرمایا کہ اپنے کفب, کفب کیا جاندہ ہے ایسا رشتہ جہاں مناسب ہو دے اندر ہوئی چیز آنشاء انشاءاللہ اپنے موقع تے وقت تے وقت تفصیل ارض کیتی جائے گی اصل یا اصل رشتے دی تلاش سے تین ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کر کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن کا ہول مر اتو کہ کسی عورت ن شادی کر لگیاں چار چیزاں لوگوں دے سامنے آ کوئی ایک کوئی دو کوئی تین اور کوئی چاری ہے چار ہی لب لبا چار چیزاں کیڑیاں, کیڑیاں کیڑیاں فرمایا لے مال ہاں کسی کے پیش نظر سے صرف عورتاں مال ہوتا اور انسان کتنے پہنچ گیا ہے کن زلیل ہو گیا ہے پہلے مالدار بیوی تلاش کر کے وہ شادی کرتا ہے پھر او وہ سب کچھ اتیان واسطے وہ قتل کر ہے ایسے واقعات چکے چھپے نہیں تسی پڑھ رہے ہو اخبار اندر آ رہے ہیں انسان ہے لے مال ہاں فرمایا وہ مال دی وجہ نال شادی کرتا ہے مال جہیز کن مل جائے گا کی کچھ ہاتھ آئے دوسرے نمبر پہ والے جمالے ہاں کوئی خوبصورتی کا متلاشی ہے خوبصورتی میرے سامنے ہے اور کوئی میں یار تیسرے نمبر تے فرمایا والے ہاسا بے ہاں کوئی حسب و نسب اور خاندان لب دفر کہ ہوئے سید زادی بام کنجر ہی ہون سید بہتے کنجر نے نا اج کل سارے ملک اندر جن گان والے گان والیاں نچن والے نچن والیاں انہوں تھی او سید زادے تے سید زادی کیا آلے رسول ایسی ہو سکتی ہے کنجر سید ہو سکتے ہیں میرا دعو ہے ننانوے فیصد کنجر سید نے وہ ایک دوسرے کے سامنے بنے ہوئے ہیں اصل سید نہیں یہ ٹکی بچی چور سید وہ او اور سید والے ہسا دے ہاں فرمایا حسب و نصب بندہ دینے ہا دیندار بیوی تلاش کرتا بند ہے مال دی ضرورت نہیں جمال دی ضرورت نہیں حسب و نسب دی ضرورت نہیں دیندار بیوی مل جائے بس اے بیان فرما کے حضرت ابو حرا نے آپ نے ایک تاکیب کی تھی فرمایا یا ابا حرائرہ ابو جے جی کبھی زندگی چادی جی دا موقع مل جائے تو صرف دین اور کچھ نہ اللہ بات کسی ہوسے نہ نکل جائے کیوں دین دیکھنے حکم دیتا اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ جی دینار بیوی ہوگی وہ تینوں جنت دی طرف لے جاگ گی تے جے بے دین بیوی ہوئے گی تو مسلمان خامد بھی جہنم کی طرف لے جائے گی الا <سؤال> ایک ید رو نہ ولہ چار بیویا کا اللہ نے حکم جاری کر دیتا درآن اندر کہ چار تک تھی شادیاں کر سکتے ہو لیکن چار تک اجازت دے کے اخیر سے فرمایا فَإن خفتم جے تو ان خف تم اللہ تا جی تر ہوئے نا کہ میں عدل نہیں کر سکا گا انصاف نہیں میرے کو ہونا ایک دو تین چار دیویاں انصاف نہیں کر سکا گا اگر ایک تو زیادہ ہوئی تو ان جے آپ تم اللہ تا دلو جی تر ہو خوف ہوا ہو ہو فرمایا کہ کسی شخص دیا ہوا سلوک رکھا ہوتا روحا کل محلہ کا نہ وہ زندیاں اندر شمار ہو قیامت دن فالج زا ہو کے اپنی خبر چک ایسے بے شمار لوگ موجود نے کہ جہاں نے بیویا کی زندگی اجیزن کی جڑے دن رات ان ظلم کرتے ایک کروہ کا ذکر کیتا رسول اللہ اللہ یہ کوئی خواب نہیں جی میں سنا رہے رہا کسی قوم گزریا ہوا واقعہ نہیں جڑا میں بیان کر رہا ہوں. تاریخ نہیں سنا رہا تھو حقیقت ہے جیڑی سارے سامنے آنی ہے جنہوں اصان دیکھنا کوشش اے کرو کہ اللہ سانو اپنے او بندیاں بندیا پہلے گروہ اندر شامل فرما دے کہ کب چ نکل ہیں سواری مل جائے عزت نال اپنے رب کی بار کا نرد ہو اور وہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہر ویلے آپ کی خدمت اندر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو سارے صحاب لیکن وہ خاص ہی خدمت گزار سن دیکھتے رہے کوئی ضرورت کوئی بات کوئی کام آپ نے خوش ہو کے ایک دن فرمایا کہ تم بھی کچھ منگ بھائی میری خدمت نہیں کر دا رہی اللہ تم جزائے خیر دے. تو کچھ منگ تیری کوئی عارضو تیری کوئی خواہش وہ ہن کی منگ دا ہے عرض کی تھی مرافقتوں کا فل چنہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مینو فرمایا کہ میں کچھ منگ تے پھر میری تے ای خاص جی کہ جس طرح اللہ نے دنیا اندر آپ کے نال نال رہن دا موقع دتا ہے جنت اندر بھی اللہ اسی طرح آپ نال ہی رکھے بندہ بعض اوقات جذبات اندر آ کے تے کوئی گل ایسی کہہ جانا ہے جی دل اندر نہیں ہوں مثال کے طور سے دکھ اجے ہوتی ہے دوست کہہ رہے اندر اور کھاؤ ہوا جیت نہیں بس میں سیر ہو گیا میں پیٹ بھر گیا تکمان ہوں آپ نے فرما اچھا تے گل ہوئی کا کچھ ہوگ دے تو علاوہ کرتے نے سیابی ہوا اے اللہ والے مینو جن دفع فرما ہوئے کچھ, کچھ اور میرا ایکو ہی مطالبہ ہے مڑا فا کا میں کا جنت اندر اللہ آپ ساتھ آپ ساتھ نال نال کی, کی فرمایا پھر اے نہیں فرمایا کہ پیسے کچھ کر دولت جمع کر پھر جنت ایسی عہدے اچے پہنچ یہ نہیں فرمایا وزیر آلہ بن جا یا وزیر اعظم بن جا صدر بن جا کوشش کر کوئی ہیرا فیری لا کوئی اور نہیں ایسی بات کی تھی اے نہیں فرمایا جس طرح اسی سننے ہاں اور بات دوست سمجھی بیٹھے نے خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ نظمہ بنیا ہوئی شیر بنے ہوئے نہیں فرمایا کہ یہ گل ہی کوئی نہیں جنت اپنے ہاتھ اندر ہے وہ تالا اپنے کو تو فکر نہ کر نہیں بلکہ کی فرمایا بےکسرت سجود اللہ ایک ایک بات اگر سامنے رکھ لیا جائے تو زندگی سمر سک عقیدہ درست ہو سکتا <سجود> اے بے کسرت اللہ کے بندے اے میرے ساتھی اے میرے خادم اے میرے دوست رضی اللہ تعالیٰ. اگر خواہش یہ ہے جو کس تو بیان ہے پھر میری مدد کر اس معاملے اندر اللہ کے سامنے بہتے بہتے سجدے کر کے اللہ کا بے قصرت السجود میری مدد کر پھر اللہ کے سامنے سچتے بہتے, بہتے, بہتے اسی طرح اپنی پیاری بیٹی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیار تھی بڑی محبت ایک مثالی محبت بیٹی نو آن دیکھ لیند بیٹھے ہوئے ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جسول کھڑے ہوں کہ بیٹی دا استقبال نواس دو چار قدم اگے بڑھ دے بسم اللہ جی آیا میری پیاری فاطمہ آئی املہ بیٹی دیکھ کے کندھے تو چادر اتار کے بچھا دیں دے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما دے اج لیتی بنیتی بیٹی ایتے میری چادر تے بیٹی زمین تے نا بیٹی پیار ہے محبت لیکن تربیت کی احساس کی دلایا فرمایا آ فاطمہ آ پاطملی فاطمہ پیاری بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھ چی کہ میں تے محمد دی بیٹی ہوں میں تے حسن اور حسین دی ماں ہاں میں سے علی مرتزا محترمہ ہاں رضوان اللہ اجمائن کہ کنے ر ایک دن آپ نے اپنے نواسیا حسین رضی اللہ عنہما پوچھا کہ میری ماں اچھی تھی کہ ماں اچھی ہے نواسے بٹھائے ہوئے نے ایک گود اندر بیٹھا ہے دوسرے اس کا پکڑا ہوا ہے فرمایا بیٹا میری ماں اچھی تھی کہ تھی ماں اچھی ہے کہنے لگے سا ماں اچھی ہے فرمایا وہ کس طرح ان بچے بیٹے جب دن لگے ماں نبی دوسرا سوال کیتا فرمایا نانا اچھا ہے کہ میرا نانا اچھا تھی کہہ لگے سڈا نانا اچھا ہے جہاں نبیوں کا سردار ہے نہیں تھی اللہ رشتے سارے گنوائے فرمایا فاطمہ اے نہ سمجھ سکتی کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں یا فاطمہ یا فاطمہ دو دفعہ دہرا کے بات فرمائی فاطمہ بیٹی کچھ کر کے آئی کچھ کما کے آئی کچھ لے کے آوی وی نفسو محمد منغوس اللہ کی قسم ہے جدے قبضے اور اختیار اندر محمدی جانے صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی انکی من اللہ شیعہ جہے قیامت دے دن اللہ نے تینوں پکڑ لیا تو میں تینوں بھی نہیں چھوڑا سکا گا. میں تیرے کسے کم نہیں آتا کہا جہے اللہ نے پکڑ لیا اللہ میں ارض کر لگا تھا کہ ایک گروہ ذکر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا وہ ایسے لوگ ہون گے کہ جس ویلے اپنی اپنیا قبر چکل گے دے ہوئے چلانے ہوئے تو انہوں کے چہرے سے گوشت نہیں ہوئے گا ہڈیاں ہی ہون گیا خالی گوشت نہیں گا چہرہ گوشت تو خالی اکرام صحاب کرتے من ہوں یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے نشانی اور علامت ہو چہرے تے گوشت نہیں ہوا ہڈیاں نکلیاں ہوئی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جہ دنیا اندر ضرورت مند نہیں سن محتاج نہیں سن لیکن منگتے رہتے ممبر تے کھڑا ہو کے منگ لے کوئی گلی گلی پھر کے منگ لے کوئی بازار اندر منگ لے کوئی کسے طریقے ضرورت مند نہیں محتاج نہیں تے منگ ہے منگنا اپنا پیشہ بڑھا لیا قیامت دن وہ چہرے سے گوشت نہیں ہو لوگ دیکھ کے کہہ دیں گے کہ اے پیشہ ور قداغر آ گیا کوئی حرام خور آ گیا اور اچھ دا اگر تسی حساب کرو ना इनकम टैक्स देन ना प्रॉपर्टी टैक्स कोई देन कोई होर टैक्स सबू पूरी कौम टैक्सा देख थे दबा दिता है ना असं समझने अंता हाँ साड़ी तैक्सा कबर ख्रोप दिखती गई है मुरदे साजे बहुत टैक्स ने कि टैक्स नहीं गदागार इन्होंने अपने अपने इलाके वंटे हुए हैं अड्डे कायम किए हुए हैं اور اخبارات دفعہ اس قسم دے سروے رپورٹ چھپ چکی نے کہ دس تو لے کے پندرہ ہزار روپئے مہانہ ایک ایک بکاری کی آمدنی ایک ایک گدار گھر کی آمدن دس تو پندرہ ہزار روپئے مہانہ جا پیسہ انہوں تو بچ ہے وہ گورنمنٹ لے جاندی سارے تو پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا اٹھائی اٹھائی کروڑ روپیہ کنجر سے لے جا کے خرچ کر دیتا جا رہا ہے تو سیلاب اندر رڑن والے جڑے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پھلے آسمان دے تھلے نہ انہوں کو کھان واسے روٹی نہ صرف چکا واسطے کوئی مکان اللہ نے حساب نہیں لیا ایک ایک پیسے دا حساب لیا جن کسے کے اختیارات میں اے ہی انہیں اللہ کے سامنے زیادہ فصلیں حضرتِ عمر خلیفہ اگر خلیفا بنتے ہیں فرمایا کرتے سن اگر میری خلافت دے دوران فرات کے کنارے کوئی خلیفا سہا مر گیا اللہ پوچھے گا کہ اللہ تو خلیفہ تے مر گیا. اے تے انسان پکے نہیں مر رہے انسان ویسے مر رہے اور مارے جا رہے کسی نو فکر ہے کوئی غم ہے اللہ کے سامنے جانتے یقین ہے قیامت ایمان ہے ہڈیا ہو گیا قبر چ نکل گیخان لوگ دیکھ کے سمجھ جان گے کہ اے ایسے اس طرح مختلف گروہاں کا ذکر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے او دن ہے جہد بارے اندر اللہ نے سور کا آغاز اپنے رب کو ڈر جاؤ دلزلہ بہت بڑی ہے جوں اللہ بہت بڑی شہ کہہ رہا ہونی بڑی ہو سکتی الزلا تصا کے قیامت زلزلہ بہت بڑی ہے كل اما ارضعت اے والے تو اس دن گا جاند پا چڈ کے دور جان گیا نفس جان گیا چھپ جانگ ماوا نے پتر نہیں سنبھالے فرمایا اگر کسے دے پیٹ اندر بچہ گا تو اس زلزلے دی وجہ سے اپنا بچہ گرا دے گی awesome! اے دیکن والے تو دیکھیں گا لوگ اس طرح نستے چیختے دے چلانے دے پھر دے گے جس طرح پاگل نستے پہر جنہ کی عقل ٹھکانے نہ ہو مخبوط مخبو الحاس دماغ صحیح نہ ہو لیکن فرمایا دیکھ کے اے نہ سمجھی کہ یہاں نے کوئی نشا پی لیا ہے کوئی منشی چیز استعمال کر لی ہے جی وجہ کا دماغ خراب ہو گیا اور اے کچھ کر رہے بے سوکار آ کوئی نشا نہیں پیتا گا نہ ہیروئن پین والے پی نہ بیچن والے انہوں کو کچھ نہیں ہوا وماہم بے سوکار آ کوئی نشا نہیں پیتا کھا گا ولیکن عذاب اللہ الشدید اللہ دا عذاب ان سخت نظر آرہے ہوئے گا کہ حواس کھو بیٹھن گے مقبوط الحواس ہو کے چیخ دے گھرے چلان دے گھرے نسے سرسے ہوں اللہ خانو او سن دے آن تو پہلے پہلے او دے تک کا ایمان نتی فرما دے اور او دے واسے کچھ سامان جمع کرنے بھی توفیق دے دے وہ دن تے آئی جانا ہے جے اتھے خالی ہاتھ چلے گئے تے ایں دے تو بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہو ور کوئی نہیں وا اخر دعوانا ان الحمد للہ اے بیماراں دی طرفوں دعا دی درخواست میرے سامنے موجود نے نماز تو بعد خلوص دل نال دعا کرو اللہ جمیع مسلماناں نو صحت کاملہ آج نہ عطا فرمائے مسلمان دی بیماری اگرچہ اجر و ثواب تو خالی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے سن بیماروں لا باس تبور ان اللہ اپنی بیماری تے غم اور فکر نہ کریں انو برا نہ خیال کریں ان اللہ اس بیماری اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن انسان کمزور ہے ضعیف ہے اللہ سانو کسے آزمائش اندر نہ پاوے بیماروں وللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کچھ دوستوں نے مسائل بھی دریافت کیتے نے بارہا اے عرض کیتی گئی ہے کہ ایک ادھا مسئلہ پوچھا جائے یا فوری ضرورت کا کوئی مسئلہ ہو خود کے اندر پوچھا جائے تاکہ تسلی بخش جواب دیتا جا سکے ہوں یہ چھ سات کے میرے کو مسائل سے مبنی جمع نے میں کوشش کرنا کہ انہوں جواب فوری طور سے مختصر طور سے جا سکے وہ دا جائے ایک تو کسی دوست نے پوچھے کہ کیا تے کپڑا ہوئے تے نماز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ بار ہاں پوچھا جا چکا ہے دسیا جا چکا ہے کہ ایک صحابی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہوں کا کپڑا تے پیر رہا سی تے لٹک رہا سی آپ نے وضو دوبارہ کرایا کہ جا کے وضو کر کے وضو بھی نہیں دیا لا علمی اندر اگر ایسا ہو جائے اللہ معاف والا ہے لیکن تو کپڑا لٹکانا تکبر دی علامت ہے اور متکبر آدمی اللہ نہیں بخشتا ہے. بچنا دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ فرضی نماز یا سنتا ہو کوئی بھی نماز چار مالی یا تین رکت والی تے دو رقتوں تو بعد تشاہد اندر بیٹھنے ہیں جی. یہ مسئلہ بھی پہلے پوچھا جا چکا ہے کیا او دے اندر درو شریف بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں دو رقطوں تو بعد جس ویل اتاہ ہی آپ بیٹھنے ہاں تو اس تشاہد اندر جیسے تو بعد تیسری رقت بھی اٹھنا ہے کیا او دے اندر درو شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ درو شریف پڑھیا جا سکتا ہے پڑھنا ضروری نہیں اگر کوئی شخص صرف کل شہادت پڑھ کے تے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے, ہے لیکن دوسرا آدمی درو شریف بھی پڑھ لوگ پڑھ بندہ پڑھنا ضروری نہیں مسئلہ یہ ہے ایک بات کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ کیا اپنے نام دے شروع اندر حاجی الہاج حافظ مفسر قرآن یا اس قسم دا کوئی لقب القاف لکھیا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمل دا دار و نیت تے ہے جیت نیت ہے اللہ دی نعمت دا اظہار کرنگی کہ اللہ نے اے نعمت میں نوع دا نمائش نہ ہو دکھلاوا نہ ہوا ریاکاری دی نیت نہ ہوحیث نعمت واسطے کہ اللہ دی نعمت کا اظہار ہو دے پھر ہو کوئی بری بات نہیں تو جی یہ نمائش بنا کے دوسرے کو دھوکہ دین واسطے استعمال کیتا جائے تو پھر اللہ جان دیت دی نیت نو. نیت ہے سارا دارواں کا اور حدیث اندر آیا آن ہے کہ اللہ نے جس بندے کو جو نعمت دیتی ہوئی ہوے او دا او ذکر کرے اظہار کرے تے اللہ راضی ہوندا ہے کہ میرے بندے نے میری نعمت دا اظہار کیا۔ مثال دیتا دے طور تے اللہ نے کسے نوں مال دیتا ہوا ہے تے او اچھا لباس پے نے اچھی خوراک کھائے اچھی رہائش اختیار کرے تے نیت اے ہوے کہ اللہ دی دیتی ہوئی دعمت کا صحیح استعمال کیتا جائے میں دا شکریہ ادا کرتا رہا کہ اللہ راضی ہوتا ہے جے جی مال ہونے کے باوجود چیتھڑے پہنے تو سمجھے کہ میں بڑا صوفی بنیا ہو ایسا کھاوے کہ جایار تو بالکل گریا ہوا ہے رہائش ایسی اختیار کرے کہ جتنے کسی انسان دے جان دلی دل ہی نہ کرتا ہو راضی نہیں کر رہا وہ مکار ہے انہیں قیمو فلاج کیا ہوا اپنے آپ دوکھا دیا تو اللہ دی نعمت کے اظہار واسطے اگر کوئی ایسی بات ہوئے تو کوئی حرج نہیں آپ یہ بھی دوست نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدوں جاجو کیتا گیا سی دو آپ قرآن مجید دیاں کہڑی آیتیں یا کہڑی سورتوں تلاوت فرما دیتے سن قرآن مجید کی آخری دو ان کا اطلاحی نام ہے محبا یعنی جنہوں نے پڑھ کے اللہ کی پناہ آدمی آد ہے اللہ کو دعا کرد ہے کہ اللہ میں نو شریرا تو تو پناہ دے دے محبا ذہن الفلق اور کل پی رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ویل جادو ہوا کسی بدبخت نے کیتا کہ کیا دونوں صورتہ او دے توڑ واسطے اللہ نے نازل فرمائی وقت نہیں ورنہ میں تفصیل نل بیان کرتا آپ کے بال لے کے کنگھی دے دندانے دے کے گھڑا دے دے کے ایک پرانے کو سٹ جس دن تو یہ سلسلہ انہیں کیتا جادو کر کے تے آپ دی طبیعت پریشان ہے بخار ہو جاتا ہے سر نرد رہتا ہے بے چینی ہے گھر تے دل کردہ باہر چلا جاؤں باہر تے دل کردہ گھر آ جا عجیب کیفیت ہو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، نے آ کے یا رسول اللہ آپ کی جیت وجہ میرے اللہ نے میری جادو کر دیا علم غیب سی نا پیغمبر نظر غائب سی نا ستر فیصد بلکہ اس تو زیادہ لوگ عقیدہ تے اے ہے کہ علم غائب سی نبیا نی اللہ نے او پڑھ کے سنا کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال کو خو دس مدینے کا کہ وہ جہاں پلا है ہے نا جی چانی نہیں کٹیا جانا پرانا خوہ ہے بےآباد کنگھی سٹی ہوئی ہے او دے, نال دے بال بنے ہوئے گھر دے دے دے ساتھی نو سحابی رضی اللہ سورتیں یاد کراؤ کہ خوب پڑھدہ پڑھدہ اترے گوتا لگا کے وہ کنگھی کڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ انتخاب حضرت علی تے گئی رضی اللہ ستیا فرمایا علی یہ دونوں سورتیں یاد کر رضی اللہ ایک کم کرنا یہ سورت پڑھدے پڑھدے کنگی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سورتیں یاد کی پڑھ دے, پڑھ دے اترے تے اندر واقعی کنگھی موجود ہے جدی نشان دی اللہ کے حکم دے مطابق جبریل کر کے گئے وہ کنگھی کدی گئی یہ سورتہ پڑھ دیا پڑھدی جا رہے تھا نبی کریم صلی اللہ محسوس دے میرا جسم خلکا ہوتا جا تو اے دونوں سورتیں نے اگر خدا نہ خاصا کسی نے شکایت ہونا کثرت پڑھے اللہ دور کر دے گا تی جی شکایت نہیں حفاظت واسطے پڑھیا جان تلا جادو تو محفوظ رکھے گا تین ان آخری بات